بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے لم یكن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البین جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی رسول يتلو صحفاً مطهراً یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اور آک پڑھتے ہیں فيها كتب جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں وما تفرق اوتوا الكتاب الا من بعد ما اور اہل کتاب جو متفرق کو مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضحه کے آنے کے بعد ہوئے ہیں و ما امرو الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں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 یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں جزا